ہم بونا بچوں کے लिए سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرو گا کریوا رہا ہے بلندی نصیب رہا ہے ڈبلو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 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى السَّلَامِ وَيَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ مَّيَدْعُو انْهُمْ إِصْرَاهُمْ مَادَّعُوا أَنَّهُمْ إِصْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ صدق اللہ العظیم آج کے درس میں صورت العراف کی آیت نمبر 157 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی اس سے پہلی جو آیت ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی یعنی آیت نمبر 156 اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی خصوصی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جن کے اندر تین صفات پائی جاتی ہیں پہلی صفت تقوی وہ اللہ سے ڈرتے ہوں اور گناہوں سے بچتے ہوں دوسری صفت وہ زکات دیتے ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں اور تیسری صفت وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں اللہ یہ تینوں صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے تو جن لوگوں کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں گی تقوا زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کی آیات پر ایمان اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے اپنی خصوصی رحمت لکھ دوں گا اور عمومی رحمت اللہ کے سب کے لیے ہے آگے فرمایا کہ الدین رسول النبی یہ وہ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں رسول کی نبی کی امی کی اللہ اکبر جن لوگوں کے اندر یہ تین صفات پائی جاتی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں عام طور پر رسول اور نبی میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ رسول مستقل شریعت والے پیغمبر کو کہا جاتا ہے اور نبی کا لفظ عام ہے مستقل شریعت والے پیغمبر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور ایسے پیغمبر پر بھی اطلاق ہوتا ہے جو کسی پہلے رسول کی شریعت کی تبلیغ کے لیے آیا ہو تو گویا کے رسول خاص ہے اور نبی عام ہے اور بعض اوقات دونوں کا ایک دوسرے پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے صاحب شریعت کو نبی کہہ دیتے ہیں اور پہلے نبی کی شریعت کی اتباع کرنے والے کو رسول کہہ دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اللہ نے یہاں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سات صفات بیان فرمائی ہیں اور ان صفات سے پہلے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں تو جن لوگوں کے اندر تین صفات پائی جائیں وہ میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں وہ میرے نبی کی اتباع کرتے ہیں وہ نبی جس کے اندر سات صفات پائی جاتی ہیں پہلی صفت ہے امی ہونا الامی آپ امی تھے آپ کو امی کا لقب کیوں دیا گیا ایک رائے یہ ہے کہ اس کی نسبت ہے ام القرا کی طرف ام القرا ساری بستیوں ساری شہروں کی ماں اور ام القرا مکت المکرمہ ہے حضرت طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکہ اصل عالم بھی ہے اول عالم بھی ہے وسط عالم بھی ہے مرکز عالم بھی ہے سب سے پہلے دنیا میں جو خشکی کا ٹکڑا ظاہر ہوا تو وہ جگہ تھی جہاں کعبہ ہے جہاں مکۃ المکرمہ ہے تو یوں اول عالم ہوا سارے عالم سے پہلے اور پھر وہاں سے پورے عالم میں مٹی یہ زمین بننا شروع ہو گئی تو گویا کہ اصل عالم بھی ہے ساری زمین اور اس ساری دنیا کی اصل اصل عالم اور بیچ میں یہ بات بھی سن لے حضاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکہ اصل عالم ہے سارے جہاں کی اصل ساری زمین کی اصل سارے شہروں کی سارے دیہاتوں کی سارے ملکوں کی اصل ساری زمین کی اصل اور خود انسان جو پیدا ہوا یہ بھی مٹی سے پیدا ہوا اور اصول عربی کا یہ ہے کلو شعی ان یر جی او اصلی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے مکہ کی زمین اصل عالم ہے سارے جہاں کی اصل ہماری بھی اصل اصل عالم اور انسان پیدا ہوا مٹی سے اور ہر چیز لوٹتی ہے اپنی اصل کی طرف تو یہ جو ہمارے دلوں میں مکہ اور کعبہ کی کشش محسوس ہوتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری اصل وہاں ہے اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے تو مکہ ابتدائے عالم بھی ہے اصل عالم بھی ہے وسط عالم بھی ہے پوری دنیا میں وسط میں مکت المکرمہ ہے اور مرکز عالم بھی ہے کہ پوری دنیا کو ہدایت مل رہی ہے مکت المکرمہ سے اور یوں بھی کہہ دیں کہ تجلیات اور انوار کی بارش برس رہی ہے کعبہ پر اور وہاں سے یہ تجلیات اور انوار تقسیم ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر تو مرکز عالم بھی ہے اول عالم بھی ہے اصل عالم بھی ہے مرکز عالم بھی ہے وسط عالم بھی ہے تو ام القرا اس کو کہتے ہیں بستیوں کی ماں شہروں کی ماں ساری زمین کی ماں اس لیے کہ زمین کا پہلا ٹکڑا وہاں نمودار ہوا مکت المکرمہ کو ام القرا ہونے کا شرف حاصل ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے ام القرا کی نسبت سے جیسے عربی عرب کی نسبت سے اجمی عجب کی نسبت سے لاہوری لاہور کی نسبت سے تو امی ام القرا کی نسبت سے اور دوسرا کال مشہور وہ یہ کہ امی کا معنی ان پڑھ اور قرآن کریم میں بھی کئی جگہ امی کا لفظ ان پڑھ کے معنی میں استعمال ہوا مثال کے طور پر اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا ہو رسول وہی ہے جس نے امیوں کے اندر رسول بھیجا انی میں سے تو امیوں سے مراد ان پڑھ لوگوں میں تو امی کا لفظ ان پڑھ ہونے کے معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا اس لیے کہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا اور آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے آپ ان پڑھ تھے اللہ اکبر ان پڑھ ہونا کسی دوسرے کے لیے ایب کی بات لیکن آپ کے لیے عزت کی بات اور آپ کی صداقت کی دلیل اللہ اکبر بعض ایسی چیزیں جن کی دوسروں کی طرف نسبت ہو تو عیب حضور کی نسبت طرف نسبت ہو تو کمال کسی نے کہا اس نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا امی ہونا کسی دوسرے کے لیے عیب لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے پڑھنا نہیں جانتے تھے اور کسی آسمانی غیر آسمانی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا مگر اس کے باوجود آپ سے قبل جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان سب کے علوم و معارف اللہ نے آپ کی مبارک زبان سے ظاہر فرمائے اور خدا کی قسم حضور کے اقوال حضور کے ارشادات حضور کی احادیث حضور کے فراہمی ایسے کہ آج تک دنیا ان کی تشریح کر رہی ہے لیکن ان کی تشریح کا حق ادا نہ ہو سکا اور قدم قدم پر حضور کے فرامین یاد آتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی حقیقتیں اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے دنیا کے سامنے ظاہر کروا دی اور زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں صرف نماز کے بارے میں نہیں تجارت کے بارے میں سیاست کے بارے میں گھریلو زندگی کے بارے میں کاروبار کے بارے میں معاشرت کے بارے میں انسانوں کی نفسیات کے بارے میں اخلاق کے بارے میں آپ کی مبارک زبان سے جو فرمودات بیان ہوئے انسان جتنا غور و فکر کرتا جاتا ہے اسے ان کے اندر سچائی ہی سچائی نظر آتی ہے تو یہ امی ہونا آپ کی صداقت کی دلی پہلی صفت النبی نبیل نبی نبی نبی امی آپ امی ہیں دوسری صفت الجون تو بل انجیل وہ نبی کہ جسے یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کی صفات اور علامات اور آپ کے بارے میں پہلے امبیا کی بشارات یہ توورات انجیل اور زبور کے اندر موجود ہیں یہ اللہ نے دعویٰ کیا اور ظاہر کہ یہ دعویٰ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کروایا کہ دیکھو اپنی کتابیں دیکھو ان کتابوں میں میرا ذکر ہے میری نشانیاں ہیں میرے بارے میں انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اور آنے والے انسانوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں یہ اللہ نے دعویٰ کروایا حضور کی زبان سے اور حضور نے تو نہ تورات پڑی پڑھی نہ انجیل پڑھی نہ زبور پڑھی لیکن اللہ نے یہ دعویٰ کروا دیا آپ کی زبان سے اور اس دعوے کی روشنی میں علماء نے جب پہلی کتابوں کا جائزہ لیا تو نظر آیا کہ یہ دعویٰ سو فی صد سچا ہے اس حوالے سے کئی کتابیں لکھی گئی جن میں ان بشارات اور ان پیشن گوئیوں کو اکٹھا کیا گیا جو کتب سابقہ میں موجود ہیں اور پہلے انبیاء نے بیان فرمائی تھی لیکن سب سے مستند کتاب حضرت مولانا رحمت اللہ کی رحمتہ رحمت اللہ علیہ کی ہے اظہار الحق جسے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی زیدہ مجدہم نے تحقیق اور تشریح کے بعد شائع کیا بائبل سے قرآن تک کے نام سے میں چند بشارات بھی سناؤں گا اور ایک روایت بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ابو سقر عقیلی سے وہ فرماتے کہ مجھے ایک بدو نے بتایا کہ میں اپنا سامان لے کر مدینہ منورہ آیا وہاں سامان فروخت کرنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ آج کل ایک نبی کا بڑا چرچا ہے تو اس سے بھی ملتا جاؤں چنانچہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت ابو بکر اور حیثت عمر بھی موجود تھے اسی وقت آپ ایک یہودی کے بیمار بیٹے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے میں بھی ساتھ ساتھ ہو لیا جب حضور اس کے ہاں گئے تو وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی دل جوئی کے لیے اور اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے تورات کھول کر پڑ رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا انشید کب ل ان شی دلت طورات تجدو فی کتابی کا حاضہ و مخرجی میں تمہیں اس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تو نازل کی کیا تمہیں اپنی کتاب میں میری صفات اور میرے آنے کا ذکر ملتا ہے تو اس نے سرحلہ دیا کہنے لگے اللہ نہیں اسی وقت اس کا بیٹا بول اٹھا کہنے گا اِی بَالَّذِي عَنزَلَتْ تَوْرَاتِ اِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِكَ حَازَ صفتک ومخرجک اللہ کی قسم اس اللہ کی قسم جس نے تورات کو نازل کیا ہم اپنی کتاب میں آپ کی صفات اور علامات بھی پاتے ہیں اور آپ کے آنے کا ذکر بھی پاتے ہیں اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا اشحد اللہ اللہ اللہ اشحد اللہ کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا تو آقا نے اسے کفن بھی دیا اور اس کی نماز جنازہ بھی خود ادا فرمائی اللہ اکبر یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں ایسے ایسے لوگ بہت سارے تھے اور بھی جن کو اللہ نے زندگی کے آخری لمحات میں ایمان قبول کرنے کی توفیق کا تا فرمائی ڈبلو عمل ایک بھی نہیں کیا لیکن جنت کے مستحق بن گئے کلمہ پڑا اور سارے گناہ معاف سب معاف کھاتا ختم اور کلمے کی برکت سے اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرما دیا نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا نہ حج کیا نہ ایک روپیہ صدقہ خیرات کیا نہ کوئی روزہ رکھا لیکن جنت کے حقدار قرار پائے یہ تو ایک روایت چند حوالے بھی ہم ہمیشہ کے لیے یہاں محفوظ کر دیں اللہ پاک کرے کہ یہ حوالے انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جائے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں آج ہم سنیں ہمارے ایمان تازہ ہوں پوری دنیا میں سننے والوں کے ایمان تازہ ہوں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ذخیرۂ ہدایت بن جائیں کتاب استثناء یہ تورات کی ایک کتاب ہے اس کے عربی ترجمہ کے بعد نمبر تینتیس میں ہے جا الرب من سینا کا منصع بستا علا من جان مما الوف ال قبص المنار قبس المنار رب آیا سینا سے اور رب طلوع ہوا سائیر سے اور رب بلند ہوا فاران کی پہاڑیوں سے اب سینا سے حیرت موسا علیہ اسلام آئے نبوت لے کر ہے علیہ السلام آئے فاران سے کون آیا فاران کی پہاڑیوں سے کون آیا فاران کی پہاڑیاں میں المکرمہ میں ہیں تو اللہ بلند ہوا رب بلند ہوا رب کا نام بلند ہوا فاران کی پہاڑیوں سے تو اسمراد سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے اور یہ کہ وما آل وما آہو علوف جو فاران کی پہاڑیوں سے طلوع ہوا تو اس کے ساتھ ہزاروں قدسی صفات انسان تھے اور یہ ہزاروں قدسی صفات کون تھے صحابہ اکرام کی مبارک جماعت مما قبص من نار اور اس نبی کے ساتھ ایک آتشی شریعت تھی یہ آتشی شریعت اسلامی شریعت ہے اسی طریقے سے کتاب پیدائش باب نمبر سترہ آیت نمبر تیس تورات کے ترجمے میں ہے اور اسماعیل کے حق میں بھی آج بھی تورات میں موجود اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا کس کو اسماعیل کو برکت دوں گا اور اسے برو مند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا بڑی قوم سے مراد کون ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کے ماننے والے اس لیے کہ حضرت اسماعیل علی اسلام کی اولاد میں حضور کے علاوہ اور کوئی بڑی قوم والا پیدا ہی نہیں ہوا اور کہہ رہی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسماعیل کی اولاد میں بھی بڑی قوم پیدا کروں گا اور بڑی قوم حضور کے علاوہ اور کوئی نہیں حضور حضور اور آپ کے ماننے والے اسی طریقے سے کتاب پیدائش باب انچاس آیت نمبر دس میں ہے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی سلطنت سے حکومت کا عطا موقوف ہوگا جب تک کہ شیلوا نہ آئے اور قومی اس کی متی ہوں گی کہ شیلوہ سے مراد کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ آپ کے سوا اور کوئی نہیں اور انجیل یوہن باب چودہ آیت نمبر پندرہ میں ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا دوسرا اکلیمہ بخشے گا کہ اب تک دوسرا فارقلیت بخشے گا تمہیں دوسرا فارقلیت بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یہ دوسرا فارقلیت کون ہے جو ہمیشہ رہے گا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیہ کے عیسائیوں نے بھی جب ترجمہ کیا تو فار کا ترجمہ احمد سے کیا کہ تمہیں دوسرا احمد بخشوں گا اور احمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی تو یہ جو پیشن گوئی تھی انجیل کے اندر کہ میں دوسرا فار بھیجوں گا تو عیسائیت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو دوسرے فار کا بڑی شدت سے انتظار تھا حتیٰ کے وقتاً فوقتاً ان کے ہاں بعض لوگوں نے فار کلیت ہونے کا دعویٰ کر دیا جیسے مسلمانوں کو امام مہدی کا انتظار ہے تو بہت سارے لوگ ایسے گزرے اور آج بھی ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں اسی طریقے سے عیسائیوں میں مختلف لوگوں نے فار قلیط ہونے کا دعویٰ کر دیا انہیں فار قلیط کے آنے کا انتظار تھا اور وہ نہ جان سکے کہ فار قلیط تو مکہ المکرمہ میں آ چکا تو اللہ نے دوسری صفت آپ کی بیان فرمائی الزی یجدونه مكتوبا عندهم في التورات والانجيل وہ نبی کہ جسے لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر تیسری صفت حضور کی یامرهم بالمعروف و ینهونهم عن المنکر آپ حکم دیتے ہیں ان کو معروف کا اور ان کو روکتے ہیں منکر سے یہ آپ کی تیسری صفت ہے امر بالمعروف معروف اور نہیں عن المنکر معروف کس کو کہتے ہیں ہر ایسا کام جو عقل عرف اور شریعت کے اعتبار سے پسندیدہ ہو اور منکر کس کو کہتے ہیں ہر ایسا کام جو عقل عرف اور شریعت کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہو یہ بھی جان لیں اگر بال فرض فرض اللہ نہ کرے کسی کی بگڑی ہوئی عقل معروف کو منکر کہہ دے منکر کو معروف کہہ دے یا بگڑا ہوا معاشرہ وہ پسندیدہ کو ناپسندیدہ کہہ دے ناپسندیدہ کو پسندیدہ کہہ دے تجارت کو غلط کہہ دے سودی کاروبار کو حلال کہہ دے تو یاد رکھیے کہ ایسے موقع پر بگڑی ہوئی عقل اور فساد زدہ معاشرے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ شریعت کے حکم کا اعتبار ہوگا تو معروف اس کو کہتے ہیں جو عقل عرف اور شریعت کے اعتبار سے پسندیدہ ہو اور منکر جو عقل عرف اور شریعت کے اعتبار سے پسندیدہ تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت اور چوتھی صفت دونوں وہ بیان فرمائیں کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں حضور کی ساری زندگی امر بالمعروف اور نہیں انل منکر میں گزری سب سے بڑا معروف توحید ہے اور سب سے بڑا منکر وہ شرک ہے اور ظاہر ہے دوسرے انبیاء کی طرح آپ نے بھی توحید کی دعوت دی اور شرک کی تردید فرمائی نہ صرف آپ خود امر بالمعروف معروف اور نہیں عن منکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے بلکہ اپنی امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی کہ تم نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو ایک حدیث میں آقا نے فرمایا لوگوں تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو نہ ہو سکتا ہے اگر تم یہ کام چھوڑ دو امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کر تو تم دعائیں کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور منافقوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں مومنوں کی صفت یہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور منافقوں کی صفت یہ کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اللہ نہ کرے اگر کوئی کلمہ پڑنے والا اس بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ وہ برائی کا حکم دے اور نیکی سے روکے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ منافقوں والی صفت ہے ایمان والوں کی صفت نہیں ہے پانچویں اور چھٹی صفت حضور کی بائیو الحمت بائیم الحم القبا اس آپ انسانوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں بعض چیزیں ایسی تھیں کہ یہودیوں کے جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دی تھی حالانکہ وہ پاک تھی حلال تھی لیکن ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دی جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر تین سو نو میں فرمایا دو سو نو میں فرمایا ہادی بات یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو جو کہ حلال تھی ہم نے ان پر حرام کر دی تو بعض حلال چیزیں تو ایسی تھیں جو یہود کے جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دی اور بعض پاکیزہ اور حلال چیزیں ایسی تھیں کہ انسانوں نے از خود اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے مثال کے طور پر چند جانور تھے جن میں سے کسی کا نام بحیرہ کسی کا نام سائبہ کسی کا نام وسیلہ اور کسی کا نام حام اور ان جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا بعض جانوروں کو مردوں کے لیے حلال کہتے اور عورتوں کے لیے حرام کہتے اللہ کے نبی نے آخری نبی نے ان چیزوں کو بھی حلال کر دیا جو یہودیوں کے جرائم کی سزا میں ان پر حرام کی گئی اور ان چیزوں کو بھی حلال بیان کیا جو انسانوں نے از خود اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی اسی طریقے سے مردار انہیں اپنے لیے حلال کر رکھا تھا خون حلال کر رکھا تھا خنزید بعض لوگوں نے اپنے لیے حلال کر رکھا تھا سود کا مال رشوت خیانت غصب چوری ڈاکے کا مال بعض لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رکھا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناپاج چیزوں کو ان گندی چیزوں کو اور نجائز طریقے سے حاصل ہونے والے مال کو ان پر حرام کیا تو یہ پانچویں اور چھٹی صفت حضور کی بات <التَّيِّبَات> کہ آپ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں ساتویں صفت ون ہم اسر بل اغلال لطی کانت علیہ اور جو بوجھ اور پھندے تھے ان سب کو ان سے اتار دیتے ہیں فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر جو بوجھ لاد رکھے تھے اپنے گلے میں پھندے ڈال رکھے تھے اور دین کو مشکل بنا رکھا تھا تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی انسانوں کو ان پھندوں سے ان بوجھوں سے نجات دیتے ہیں آپ یہودیت اور عیسائیت کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ یہودی ہوں یا عیسائی انہوں نے اللہ کی رضا کو بڑا مشکل بنا دیا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے ان کے خیال میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور سچا مومن بننے کے لیے اس شریعت پر عمل کرنا ضروری تھا جو شریعت انہوں نے خود گھر رکھی تھی اللہ کی طرف سے نہیں تھی وہ شریعت بلکہ اس شریعت کے قوانین اور مسائل انہوں نے خود ڈر رکھے تھے اور ان کی نظر میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تھا اور اس سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ ان کی خود ساختہ اپنی بنائی ہوئی شریعت پر عمل نہ کرے ایسے بھی تھے کہ کسی نے کہا کہ روحانی ترقی کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے بیوی بچوں کو چھوڑنا ضروری ہے کاروبار کو چھوڑنا ضروری ہے دکان کو چھوڑنا ضروری ہے کسی نے کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگل میں اور پہاڑوں کی غاروں میں ٹھکانا کرنا ضروری ہے کسی نے ٹاٹ کا لباس پہنا کسی نے لذیذ غذاؤں کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا اور ایسے بھی تھے جو اپنی گردن میں زنجیر ڈال کر ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے تاکہ نیند نہ آئے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے تو اللہ کو راضی کرنا بڑا مشکل بنا دیا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے تو بالکل فضول سی بات لیکن اس سے ملتی جلتی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بالکل فضول سی بات ہے بچپن میں ہم اپنے دیہاتی بزرگوں سے سنتے تھے علے, ارے ارے ارے بننا کوئی آسان ہے ولی بننا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے آپ کو تعجب ہوگا لیکن حقیقت میں میں نے اپنے کانوں سے سنا ایسی کوئی جھوٹی اپنی طرف سے گھڑ کر بات نہیں کر رہا میں نے خود سنا دیہاتی قسم کے لوگوں سے ارے اللہ کا بلی بننے کے لیے ایسے ایسے لوگ تھے